بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في خب معرضون لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے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 اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے وکم قسمنا من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 جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے لا الى ما فيه لعلکم تسألون مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم ایش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے، ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے قومی دین تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آپ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو ل آپ کے لیے پیدا نہیں کیا لو أَن اتخذ له ولتخذناه ملذنا ان كننا فاعلين اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے بل نقذف بالحق على الباطل فيذمغه فاذا هو زاهق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 ع اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں یو سب بے لولا یف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 کل من فضالی کا نجی جہن کزالی کا نجزی وال میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دو کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اولم یلین کفاواتی وکا نتاو فن وجا اللہ من الما اک اللہ شعی ان خی افلا کیا کافروں نے نہیں دیکھا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 تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس نے کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلے و جاسم محفوب اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں وہ والشمس والقمر کل فلکی یسبحون اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد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 کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا؟ لو یعلم الذین کفروحین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم اے کاش کافر اس وقت کو جانے۔ جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آپ کو رخ نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کو کوئی مددگار ہوگا بلطم بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے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 گھیرا کل مئی بل نہ بل کہو کہ رات اور دکھا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردیگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں نایوس کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کے مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے بل متا ن الام ہی بلوم افلا یو نل اوسام اک را افہ الغلی بون بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو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 اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی ہم بے شک گناہگار تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 و موسا فرق اور ہم نے موسا اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہیزگاروں کے لیے الدین اکشو نب بالغی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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا وکم ن اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے اب کو ابھی ہی وہ قومی تماشیلتی تم لہا جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتے ہیں جن کی پرستش پر تم معتقف و قائم ہو جدنا آبا انا لہا آبدین وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے تم تم وہ اب في لین بوبی ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے کو لو اجنا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 بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بُت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے سمعنا يقال له لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں قلو فی ادا نا سلا الحم یشہدون وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں کولو تفا الطحی علی حتی نا یا جب ابراہیم آئے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 کم علی ماتا نیل دون افلا طاقل تم پر اور جن کو تم خدا کی سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے قلو حلی حت کم کم فاقلی تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو کلنا سلام اب وا ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر مجھ سلامتی بن جا اواد بھی کئی دجا اللہ ہوں ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا ہوں التي اللہ فی المین اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اللہ صالح اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا وہ جا متعب امرینا و اوحین المحین الم فی الخیواتی و اقوام و عیتا وہ کانو لین اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے ولوطا آتیناہ حکما و علما و نججیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائد انت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 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے وَنُوحًا إِذْ نَادَا مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور داود اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے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 اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابعے فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں وہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابعے کر دیا تھا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 اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهلا واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذکر للعبیدین تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی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 رحمتنا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ نیکار تھے وزن فَظَنَّ فون نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ظُلنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیئے اور خیال کیا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 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ نہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ نہ لہو كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یا, یا بخشے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 اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو نوم کلئی نا جم اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں فَمَن اعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه وان لنا له كاتبن جو نے کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں وحرام قرية لا اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں وہ رجوع نہیں کریں گے ادا وَهُمْ من كل حدب ينسلون یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں و قوتا وبل وعد الحق فاذا هي شاخصت ابصار الذين كفروا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 کلو فی گھا خالی دون اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے لہوم فی ہا ذفی وی کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے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 ان في هذا لبلاغ لقوم عابدين عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے وما ارسلناك الا رحما للعالمين اور اے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کل انما انہ کم الاح واحد فہل ان تم کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وہی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ فعی طا سوار وہ ان ادری اقریب ان ام باتو اگر یہ لوگ منہ پھیریں